السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب المین واشد اللہ وحد اللہ واشد اللہ محمد اللہ وسلم و منی بے وسطی ابل اسکے کی درس کا میں آغاز کروں دو اعلان آپ لوگ سماعت فرما لیجئے پہلا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ یعنی تیئیس اگست کو اردو شعبے کی طرف سے ماہانہ پروگرام ہے عصر کی نماز کے بعد آنے والا جمعہ تیئیس اگست ہے عصر کے بعد انشاءاللہ اسی مسجد میں ماہانہ پروگرام ہوگا اس میں آپ سب لوگوں سے شرکت کی درخواست کی جا رہی ہے دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج جو ہر ہفتے ہمارا ہفتہ واری پروگرام یہاں ہوتا ہے اور کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا لیکن اب آئندہ ہفتے سے سنیچر کے بجائے اتوار کے دن ہمارے ہی پروگرام ہوا کرے گا انشاءاللہ کچھ لوگوں نے ہمارے جو متعرین ہیں اور ساتھیوں نے کہا کہ سنیچر کو چھٹی رہتی ہے اور بچوں کے ساتھ کہیں ادھر ادھر جانا رہتا ہے کوئی ضروریات والی رہتی ہیں اس لیے ہم لوگ شریک نہیں ہو پاتے ہیں تو اگر اتوار کے دن یہ پروگرام رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ ہم جو ہے شریک ہونے کی کوشش کریں گے تو نہیں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے انشاء اللہ آنے والے ہفتے میں سنیچر کے بجائے اتوار کو یہ درس ہوگا اور اب اس کے بعد ہر اتوار کو ہوتا رہے گا انشاءاللہ جی یہ دو اعلان ہیں آپ لوگ اس کو سماعت فرما لیں اور اس اعلان کے مطابق آپ لوگ کریں اللہ خیر آج جو اس کتاب کا موضوع ہے وہ ہے کہ قرآن تدبر کرنے والے کے لیے ہدایت ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے بہت سارے مسائل بیان کیے عقیدے کے اللہ ابرامین کے نام کے تعلق سے اس کی صفات کے تعلق سے اور اس میں جو صلب صالین کا عقیدہ اور منحج ہے اس کو قرآن آیات کی روشنی میں پیش کیا اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حاضر بابو فی کتاب اللہ قطع یہ جو باب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماں اور صفات کا قرآن مجید کے اندر اس کی بڑی کثرت ہے یعنی انہوں نے چند مسائل بیان کیے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم میں صرف یہی مسائل ہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں عقیدے کے مسائل کو اللہ تعالیٰ کی شفاعت کو اللہ تعالیٰ کے نام کو بیان کیا گیا ہے انہوں نے چند مسائل پیش کیے ہیں ہماری اور آپ کے ہدایت کے لیے اور علم اضافے کے لیے ورنہ کہتے ہیں کہ اس باب میں وہ حاضل بابی کتاب اللہ کہ یہ باب اسماء اور صفات کا باب کتاب اللہ ہمیں قرآن کریم کے اندر بڑی کثرت سے موجود ہے عمل تدبر القرآن تو المل الحدا طبعیہ الحت علی الحق جس نے قرآن کی تلاوت کی یا قرآن کریم کے اندر غور و فکر سے کام لیا طارب الہدا اور اس کا مقصد کیا ہدایت ہے ہدایت کی طلب کے لیے ہدایت کے لیے اس نے قرآن کریم کے اندر غور و فکر سے کام لیا تبئی یا لہو طریق الحق یا طریق الحق اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کے لیے دو شرطیں بیان کی ہیں سب سے پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ اس آدمی جو قرآن سے ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے اندر غور و فکر سے کام لے اگر وہ غور و فکر سے کام لے گا تب جا کر کے اس کو ہدایت ملے گی کیونکہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے نازل کیا قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا کتاب اور انضلہ علیہ کا مبارک لب برو آیاتی ہی ولی اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے یہ بابرکت کتاب ہے برکت والی کتاب ہے لی ادبرو آیاتی ہی تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں تدبر سے کام لیں غور و فکر سے کام لیں ولدک کرورالباب اور جو نصیحت والے ہیں عقل والے ہیں وہ نصیحت لیں عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور ان اس کہ آیتوں میں غور و فکر سے کام لیں مبارک آیت ہے اس لیے اللہ رب العالمین اس کو نازل کیا ہے کہ کی قرآن کو انسان کو تدبر کے ساتھ تفکر کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر جو معنی بیان کیے ہیں یا قرآن کریم کا جو سیاق و سباق ہے اس کی جو فساد و بلاغت ہے اس میں جنت کا ذکر ہے جہنم کی اہولناکیوں کا ذکر ہے حکام کا ذکر ہے اس سے پہلے جو داستانیں جو قومیں گزر چکی ہیں ان کی داستانوں کو اللہ رب العام بیان کیا ہے ان تمام چیزوں میں انسان اگر غور و فکر سے کام لے تو اسے آدمی کو ہدایت مل جائے گی تو قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کے نازل کیا ہے لیکن ہدایت کب ملے گی انسان کو جب وہ غور و فکر سے کام لے گا تدبر سے کام لے گا بڑا افسوس ہے کہ جو عظیم مقصد تھا پرانے پر کریم کا آج وہ مقصد ہماری نگاہوں سے اجل ہے لوگ قرآن کریم میں غور و فکر سے نہیں کام لیتے قرآن کی آیتوں میں اس کے حکام مسائل پر تدبر نہیں کرتے تفکر نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے اسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن برکت کے لیے ہے شفا کے لیے ہے کسی کو وفات ہونے لگی سور یاسین پڑھ دیا وفات ہوگی قرآن خانی کر دیا یا اس طریقے سے بچے کو قرآن یاد کرا دیا چن صورتیں یاد کرا دی کسی عالم کے پاس بھیج دیا خود انسان پڑھ لیتا ہے رمضان کا مہینہ آتا ہے رمضان میں ایک بار ختم کر لیتا ہے یا چند سورتیں یا چند پارے پڑھ لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا قرآن کریم پڑھنے کا مقصد اس آدمی کا ہدایت نہیں ہوتا ہے وہ صرف برکت کے لیے پڑھتا ہے عجر کے لیے شفا کے لئے پڑھتا ہے اس کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا ہے اس لیے جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں ہمارا مقصد ہدایت ہونا چاہیے جب ہدایت مقصد رہے گا تب اللہ عبامن قرآن کے ذریعے سے ہم کو ہدایت دے گا یہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہماری اصلاح کر دے اگر ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو حق دکھا دے صحیح راستہ دکھا دے یہ انسان کا مقصد ہونا چاہیے قرآن کریم کے پڑھنے کا یہ نہیں کہ صرف شفاء کے لیے اور برکت کے لئے انسان نے پڑھ لیا بس یہ مقصد نہیں ہے قرآن کریم کا اور قرآن خوانی کرنا سورہ یاسین کی تلاوت کرنا بننے والے پر ساری چیزیں بدھات ہیں یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں اگرچہ لوگوں نے قرآن کریم کو اسی کے لیے سمجھ رکھا رمضان کا مہینہ آئے گا تب انسان قرآن اتارے گا پڑھے گا یہاں تو کچھ ایسا ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے بھی ہیں ہمارے ملکوں کے اندر تو قرآن کریم پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے آپ چلے جائیں مسجدوں کے اندر کوئی قرآن کریم پڑھتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا رمضان کے علاوہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن کریم کس مقصد کے اللہ رب میں نازل کیا تو میرے بھائی قرآن کریم کا سب سے عظیم مقصد ہدایت ہے ہدایت کے لیے اللہ رب العنہ نے اس کو نازل کیا ہے اور ہدایت کب ملے گی جب ہم قرآن کریم کے اندر غور و فکر سے کام لیں گے تب اور غور و فکر سے کب کام لیں گے آپ جب قرآن کے معنی کو سمجھیں گے ہمارا ایک بڑا علمیہ یہ بھی ہے کہ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھتے ہیں قرآن کے معنی کو ہم نہیں سمجھتے ہیں سب سے بڑا علمیہ ہمارا اس لیے انسان کو قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت نہیں ملتی ہے کیونکہ قرآن کریم کے معنی کو نہیں سمجھتا ہے جب آپ معنی اور مطلب نہیں سمجھیں گے تو کیسے ہدایت ملے گی ایک انسان کو جو زبان نہیں آتی ہے اس کا معنی ہی نہیں سمجھتا ہو اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتا تو اس کو ہدایت کیسے ملے گی کیا سمجھے گا کہ اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے وہی ہمارا حال ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں سورفاتیہ پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب نہیں سمجھتے یا یعنی شریف کسی دوسری صورت کی تلاوت کی جاتی ہے آیتوں کی تلاوت کی جاتی معنی نہیں سمجھتا ہے انسان پورا قرآن پڑھ لیا لیکن اس کا معنی ہی نہیں سمجھا جب معنی نہیں سمجھیں گے یہ بنیاد ہے پہلی سیڑھی ہے معنی سمجھنا ہدایت کے لیے غور و فکر کے لیے پہلی سیڑھی پہلا زینا یہ اب کسی جانور کے سامنے آپ قرآن پڑھو ہے ہمارے یہاں دیہاتی میں ایک مسل ہے بھینس کیا کہ بین بجاؤ بھینس کھڑی پگڑائے ہمارے یہاں دیہاتی ایک مثال ہے بھینس جگالی کرتی نہیں ہے جگالی کرنا سمجھتے نا اس کو ہمارے یہاں کی دیہاتی زبان میں پغرا کہتے ہیں آپ اس کے سامنے بین بجاؤ اور وہ کیا کرے گی کیا اس کے لیے اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہے ایسی قرآن کریم ہے ہم سور فاتحہ پڑھتے ہیں سورت پڑھتے ہیں آیتیں پڑھتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر کیا بیان کیا اس لیے ہماری صلاح نہیں ہوتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تو ہم کو صلاحات مستقیم کی ہدایت دے دے انسان اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتا ہے اور انسان سراعت مستقیم کے بجائے برے راستے پر بدعت اور خرافات کرتا شرک کرتا ہے قرآن شر ختم کرنے کے لیے آیا ہم اس کا معنی مطلب نہیں سمجھتے ہیں انسان شریک کے اندر ملوث رہتا ہے قرآن ہمیں سنتوں کی تباہ کی تعلیم دیتا ہے انسان مطلب نہیں سمجھتا ہے قرآن پڑھ لیتا ہے سنت پر عمل کرنے کے بجائے انسان بدعت کا اور خرافات کا انتخاب کرتا ہے بدعت نہیں چھوڑتا ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے ساری آیتیں گزر رہی اس کے سامنے سے لیکن مطلب نہیں سمجھتا اس کا اس لیے قرآن کو مطلب کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھنا یہ ضروری ہے رٹ لینا یہ کافی نہیں ہے یہ رٹ لینے سے آپ کو ہدایت نہیں ملے گی کیا آپ نے قرآن کی صورت یاد کر لیا صرف عزر اور ثواب مل جائے گا ایک ایک ہرب پردرس لے کے لیکن ہدایت نہیں ملے گی اگر آپ اس کا مان اور مطلب نہیں سمجھیں گے قرآن کریم صرف یاد کرنے کے لیے نہیں نازل ہوا ہے صحاب کرام پورے کے پورے قرآن کے حافظ نہیں تھے چند صحابہ تھے جو حافظ تھے قرآن کے لیکن قرآن کا معنی مطلب سب سمجھتے تھے قرآن کے معنی کو سمجھتے تھے تو ضروری یہ ہے آج ہمارے لیے کہ قرآن کے معنی کو سمجھنے کا اہتمام کیا جائے قرآن کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہے کیا چاہے ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سمجھیں یہ نہیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا بس خالی مطلب نہیں سمجھے اور معنی ہم نے نہیں سمجھا یہ مطلب نہیں ہے قرآن کریم کا قرآن کریم کو اللہ ابلام نے ہدایت کے نازل کیا ہدع للمتقین اللہ نے فرمایا اُدم و بشر المنین اللہ نے فرمایا اُدم و رحمت علی اللہ نے فرمایا ہُدم و ذکرباب اللہ نے فرمایا پرانے کریم کے تعلق سے ہدم و بشرٰسین فرمایا اللہ ابلامین نے کہ قرآن کریم ان سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اہل ایمان کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ اہل ایمان قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اس لیے اہل ایمان کے بارے فرمایا گیا کہ مسلمان اور جو محسنین ہیں متقین ہیں اور اس طریقے سے مند لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان کے لیے ورنہ قرآن تو اللہ ربان نے پوری انسانیت کی ہدایت کے نازل کیا ہے اللہ ابلام نے کیا فرمائش رمضان اور رمضان العلیم القرآن حد للناس رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس کے اندر قرآن نازل کیا ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے تو پوری انسانیت کی ہدایت ہے قرآنِ کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو اللہ ابرام نے بطور خاص اس لیے بیان کیا کیونکہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی آیتوں پر غور کرتے ہیں یا اس کے مسائل پر عمل کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اس لیے اللہ ابرام نے بیان فرمایا ورنہ قرآن پوری انسانیت کے لیے قرآن صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے جیسے مایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گے پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں. پورے جن انس کے لیے نبی ہے صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں ایسے قرآن کریم بھی اللہ نے پوری انسانیت کے نازل کیا جیسے اللہ ابرّن صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے اللہ تعالی پوری کائنات کا رب ہے الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں نہیں کہ الحمد رب المسلمین کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رب نہیں اللہ ابراہین پوری کائنات کا سب کا رب ہے اللہ رب ایسے ہمارے نبی پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں ایسے اللہ جو کتاب بھیجی کتاب پوری انسانیت کے لیے ہے پورے لوگوں کے لیے ہے پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی اپنی قوم کے لیے خاص ہوتا تھا اس کی کتاب اس کے لیے خاص ہوتی تھی پوری انسانیت کے لیے کتاب نہیں ہوتی تھی لیکن اللہ حرب العالمی نے اپ نبی کو جو خصوصیات آ فرمائی ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ تھا فرمائی کہ آپ کی نبوت یا آپ کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا اس سے پہلے کسی قوم کے لیے نبی آتا تھا اور وہ کتاب بھی انہی کے لیے ہوتی تھی تورات بنو اسرائیل کے لیے زبر ان کے لیے اور داود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے تھی ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے صرف انہیں کے لیے تھے وہ ان کی قوم کے لیے تھے وہ لوۃ علیہ السلام کی قوم کے لیے نہیں تھے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اور لط علیہ السلام کے زمانہ ایک ہے لط علیہ السلام ابراہی علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام لیکن وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے جو شعیفے تھے ان کی قوم کے لیے تھے لط علیہ السلام کے لیے نہیں تھے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو جب بھیجا تو آپ کی نبوت اور رسالت پورے انسانیت کے لیے تو یہ قرآن بھی صرف مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے قرآن کریم اللہ ربان پورے انسانوں کے لیے بھیجا حد الناس پوری انسانیت کے لیے افسوس یہ ہے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے اور ہم نے ایسا کر بھی دیا قرآن کریم کو صرف مسلمانوں کی کتاب بنا کر کے رکھ دیا صرف مسلمانوں کی کتابیں غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے یہ نہیں میرے بھائی قرآن کریم اللہ نے پوری انسانیت کے ناز فرمایا تو قرآن کریم کے معنی کو اگر ہم سمجھیں گے تب ہم کو ہدایت ملے گی معنی کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کیوں ہمارے ملکوں کے اندر زیادہ گمرائی ہے اس لیے کہ قرآن ہم صرف تبرک کے لیے پڑھتے ہیں شپا کے لیے پڑھتے ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے ہیں ہم کو معنی معلوم ہی نہیں ہے قرآن کریم کا مطلب نہیں معلوم ہے اس لیے انسان اس کو پڑھ لیتا رٹ کر لیا یاد کر لیا بچے کو یاد کرا دیا اس سے زیادہ ضروری یاد کرانے سے کہ قرآن کے معنی کو سمجھنا اور سمجھانا اس سے زیادہ ضروری ہے میرے بھائی اسی سے ہدایت ملے گی تب انسان شرک چھوڑے گا بدا چھوڑے گا خرافات چھوڑے گا توحید کو اپنا گا قرآن کریم پر عمل کرے گا جب انسان اس کے معنی اور مطلب کو سمجھے گا اس کے لیے ہمارے پاس انتظام ہونا چاہیے صرف قرآن یاد کرانے کے تو بہت سارے ادارے ہیں قرآن کا حفظ کرایا جاتا ہے یہ بھی اچھا کام ہے میں اس کی مخالفت نہیں کرتا لیکن اس سے زیادہ اچھا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کی معنی کو سمجھنا قرآن کریم کے مطلب کو سمجھنا اس سے زیادہ ضروری ہے میرے بھائیوں جی تب جا کر کے انسان کو ہدایت ملے گی تو اللہ البرام نے غور و فکر کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا اور غور و فکر کا سب سے پہلا زینہ سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ انسان ان آیتوں کو اس زبان کو جاننے والا ہو اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے والا ایک دوسرے آج میں اللہ ابراہماتا ہے افلم یہ لوگ قول یعنی قرآن کریم کے بارے میں غور کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے اگر یہ غور کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ العالمین کی طرف سے اس میں کوئی اختلاف نہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے اس کے طرف اختلاف ہوتا ہم انگلش سیکھ لیتے ہیں چائنا بھی سیکھ لیتے ہیں لوگ فرانس زبان سیکھ لیتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی انسان زبانیں سیکھ لیتا ہے بڑی بڑی ڈگری انسان کے پاس ہو جاتی ہے لیکن قرآن عربی زبان نہیں سیکھتا ہے انسان یہ صرف دین سے بیزاری کی علامت ہے میرے ہے اس لیے ہمارے اوپر لانتیں ہیں اور ہماری جو پستی کا جو راز ہے ایک بڑا راز یہ بھی کہ ہم عربی زبان کو سمجھتے نہیں ہیں جس جی زبان میں اللہ رب اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا بڑی بڑی زبان انسان سیکھ لے گا بچوں کو سکھائے گا سیکھیے اس کو ہم آپ کو نہیں منع نہیں منع کرتے لیکن یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھے معنی کو سمجھے یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے صرف پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہمارے لیے کہ ہم نے قرآن یاد کر لیا چند صورتیں یاد کرا دی پڑھ لیا خلاص کیا اس کا ہمارا مطلب ہے ہم نہ سمجھے نہ ہمارے بچے نہ کوئی ہم نہ کوئی سمجھے یہ مقصد نہیں پرانی کریم کا مہربائی ہو تھوڑی بھی انسان اگر محنت کرے گا تو عربی زبان سیکھ لے گا قرآن کریم کو اس کو سیکھنا آ جائے گا محنت کرنا ضرور انسان کے لیے دیگر زبانوں کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں محنت کیجیے لیکن قرآن کریم کا علم بھی حاصل کیجیے قرآن کریم کی عربی زبان بھی سیکھیے تاکہ آپ قرآن کریم کو سمجھ سکیں کہ اللہ ابلامین نے کیا فرمایا اللہ, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اگر ماں نہیں سمجھیں گے تو آپ کیا سمجھے گی قرآن کریم سے اور قرآن کریم کو اللہ اب اللہ نے آسان کر دیا ہے وہ لقد یس القرآن ذکر فالمی مدقر ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا قرآن آسان ہے آپ اس کے اگر عربی زبان کو نہیں آتی ہے تو بھی ہمارے لیے الحمد ہمارے علماء نے کام آسان کر دیا ہے کہ ہم اس کی تفصیل پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں عربی ایک آیت پڑھیں اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھ لیں اس کی تفصیل پڑھ لیں یہ کوشش نہ کریں کہ ہم نے قرآن کریم کتنی بار ختم کیا ہے یہ کوشش ہو جائے کہ قرآن کریم کو ہم نے سمجھ کر کے کتنی بار پڑھا ہے چند آیتیں پڑھیے لیکن سمجھ کر کے پڑھیے قرآن بار بار پڑھ لینے سے آپ کو ثواب زیادہ تو مل جائے گا لیکن جو زیادہ قیمتی چیز ہے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا اسی لیے امام نبر تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں علماء کیا اختلاف ہے کہ قرآن سمجھ کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے زیادہ اس کے اندر ثواب ہے یا قرآن کو بغیر سمجھے ایسے ہی پڑھنا اور اس کو بار بار زیادہ زیادہ پڑھنا اس میں زیادہ اضر زیادہ ثواب ہے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے ہر ایک کے اندر اضر و ثواب ہے لیکن بڑی پیاری بات کہی ہے امام عبر تیمیہ ہیں کہ ثواب و کرات ترتیل تدبر اجلوار فوقدرن وہ فرماتے اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا ہے اور تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو اجلوار فوقدرن تو یہ زیادہ قیمتی ہے یہ زیادہ اہم ہے وہ زواب و کثرتل کرا اکثر و ادن اور قرآن جو انسان ہے صرف زیادہ پڑھنا یہ عدد کے لحاظ سے اس کا جواب زیادہ ہے عدد کے لحاظ سے آپ نے پڑھا تیسری کی آپ مل گئی لیکن ایک آدمی پڑھا اور اس پر غور و فکر کر رہا ہے اب وہ غور و فکر کرنے کو جیسے آگے نہیں جا رہا ہے آپ ری اللہ پڑھا زال کتاب بلا رہی حد المتقیم وہ افسان غور کر رہا علام پر غور و فکر سے کام کر رہا ہے آپ پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے آیت پڑھتا ہے آپ سو آیت پڑھ تو امام عرا تیمہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں ثواب کے لحاظ سے عدد کے لحاظ سے یہ زیادہ ہے لیکن اہمیت کے لحاظ سے غور و فکر کرنے والا زیادہ قیمتی ہے اور اس کی انہوں نے مثال دیا کہ فلا کمن تصد کا بے پہلے کی مثال اس آدمی کی طریقے سے ہے جس نے قیمتی بہت ہی قیمتی اس نے موتی کی کا صدقہ اور خیرات کیا قیمتی موتی ہے اس کے پاس اواط کا ابدن قیمت و یا اس نے کسی ایسے غلام کو آزاد کیا جو بہت مہنگا غلام تھا بڑا قیمتی غلام تھا یہ پہلے کی مثال ہے جو انسان غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے پرانے کریم کو تدبر سے کام لیتا ہے آیات پر غور کرتا اور اس کے حکام پر غور کرتا مسائل پر غور کرتا جنت اور جہنم کا ذکر اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتا تو آفرماتے کہ اس کی مثال اس بندے کے طریقے سے ہے جس نے قیمتی چیز اللہ رب غلامی کی رائے میں اس نے صدقہ کر دیا ایک قیمتی موتی اس نے صدقہ کر دیا اور جو صرف پڑھتا ہے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس آدمی کی مثال اس طریقے سے ہے جس نے بہت زیادہ دراہم پیسے اللہ کی راہ میں اس نے صدقہ کر دیا ماشماری نا ایک آدمی ایک ہزار دو ہزار, دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار روپیہ لیکن ایک آدمی قیم ایک ہی چیز کیا لیکن قیمتی اس نے دیا جیسے ایک عالم بڑا ہوتا ہے دس عالموں پر بھاری ہوتا ہے ایک بڑا عالم جو بڑا عالم ہو کتاب اللہ علیہ سنت رسول کا سلسل کے عقید و منحج پر چلنے والا وہ سینکڑوں عالم کے اوپر بھاری ہوتا ہے کہ نہیں ہے تو ایسے ہی قیمتی چیز ہے یہ موتی اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یہ زیادہ بہتر ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو عادی بہت زیادہ پیسہ تو خرچ کر دیتا لیکن اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے او آبد ادم عبید یا اس نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دیا لیکن وہ غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کم قیمت والے غلام ہیں تو غور و فکر سے پڑھنے والے کی اہمیت زیادہ ہے اس کو ہدایت ملتی ہے وہ بداعت چھوڑتا شرک چھوڑتا صحیح راستے کو بناتا ہے لیکن جو آدمی اس نے پڑھتا چلا جاتا ہے یہ تو کہا جائے گا کہ اس نے زیادہ صورتیں پڑھی کئی بار اس نے پرانے کریم ختم کیا لیکن کیا سمجھا اس سے کچھ اس کو فائدہ ہوا کچھ اضافہ ہوا اس کے عمل میں کچھ اس کی اصلاح ہوئی کچھ اس نے برے کام چھوڑے کیا اس نے کچھ نافرمانی چھوڑی کچھ نہیں چھوڑا اس نے وہ سب کرتا جا رہا پڑھنا پڑھ قرآن بھی ساری چیزیں بھی کرتا جا رہا ہے لیکن جو آدمی غور و فکر سے کام لے گا ترجمہ پڑھے گا تفسیر پڑھے گا وہ آدمی سمجھے گا کہ ہاں اللہ اور براہن یہ بات کہیے اب ہم کے گناہ نہیں کرنا چاہیے ہم کو شکر نہیں کرنا چاہیے خیانت نہیں کرنی چاہیے برائی نہیں کرنی چاہیے اللہ کی معاشیت نہیں کرنی چاہیے چیز غلط ہے یہ چیز گناہ ہے یہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے عمل کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس لیے میرے بھائیو قرآن کریم کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے بر و فکر کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے ترجمہ اور مانز کو سامنے رکھ کر کے پڑھنے کی ضرورت الحمدللہ ہمارے علماء نے کام آسان کر دیا یہ ہم سعودی عرب سے یہ جو تفسیر چھپتی ہے بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی اہم میرے بھائی ہو سلم صارحین کے منحص کے مطابق اس کی تفسیر کی گئی ہے آپ ایک ہی بار بھی پڑھیے لیکن قرآن کریم کو تفصیل کے ساتھ ایک بار پڑھیے کئی مہینے لگ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کئی دن لگ جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن آپ اس کو معنی اور مطلب کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھیے ٹھیک ہے معنی اور مطلب کو سمجھ کر کے پڑھیے اس کو تفسیر الحمد للہ موجود ہمارے پاس آنسول بیان ہے تفسیر بن کثیر ہے آپ اس کو پڑھیے الحمدللہ اس کے اردو میں ترجمے ہو گئے انگلش زبان میں اس کا ترجمہ ہو گیا اس کو آپ پڑھیے ایک دعیتیں پڑھیے ترجمہ پڑھ لیجیے تفصیر ہے تفصیل آپ پڑھ لیجیے اس طریقے سے پڑھیے دو سال لگ جائے پران ختم ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ٹھیر ٹھیر کر کے پڑھیے اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیے اللہ ابرّ نے پرانے کریم کو آسان کر دیا پرانے کریم کو سمجھنے کے لیے سترہ علوم کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ کے پاس ہاں اتنے سارے علوم چاہیے وہ سارے علوم حاصل کرنے پوری زندگی آپ کی گزر جائے گی تب تک آپ قرآن سمجھ بھی نہیں پائیں گے اس لیے ہاں ہے قرآن میں کچھ چیزیں گہرائیاں ہیں علما کے لیے دی تفسیر پڑھیں گے آپ کو چیز سمجھ جائے گی ان شاء اگر نہیں سمجھ آتا تو علماء موجود ہیں ان کی طرف آپ رجوع کر لیجیے ان سے رابطہ کر لیجیے لیکن یہ کہنا ہے کہ جب تک آپ کے پاس سولہ علم نہیں ہوگا اتنے سارے علوم نہیں ہوں گے آپ قرآن کو ہاتھ مت لگانا گمراہ ہو جاؤ گے قرآن کی ترجمہ کا ترجمہ مت پڑھنا قرآن کی تفسیر مت پڑھنا یہ سب گمراہی والی بات ہے یہ سب قرآن کریم سے لوگوں کو دور رکھنے والی بات اس لیے دور رکھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم سمجھنا شروع کر دیں گے تمہاری جوتی کون سیدھی کرے گا ہماری تقلید کون کرے گا ہماری بات کون مانے گا ان کو جب مل جائے گا قرآن کریم سے ہاتھ مل جائے گا حدیثوں سے ہاتھ مل جائے گا صحیح بات مل جائے گی پھر بات کون مانے گا اس لیے دور رکھتے ہیں ہمیں اور آپ کو کہ قرآن کریم بس خالی آپ پڑھتے جاؤ اس کے معنی پر غور مت کرو اس کے جو ہے ایک متوں پر غور مت کرو اس کے معنی ترجمے پر من جاؤ صرف جاؤ پڑھتے جاؤ بس اس لیے ہمیں اور کو انہوں لگا رکھا تاکہ ان کی روزی رہے تاکہ جو ہے ان وہ تجارت ان کی جو ہے خسارے میں نہ جائے آپ ان کو دیتے رہیے نظرانہ پیش کرتے رہیے آپ ان کی قبروں پر مزاروں پر درگاہوں پر جا جا کر کے چڑھاوے اور مرغے اور بکرے اور بکریاں اور اس طریقے سے ان کو نظرانے اور ان کی درگاہوں اور ان کی خانقاہوں میں جاتے رہیے وہ جو کہیں آپ ان کی بات مان لی نہیں آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے میں جو کہہ رہا ہوں بس میری بات سنیے قرآن اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف پڑھو مانا مت سمجھو اس لیے ایسا کرتے ہیں میرے بھائیو. تاکہ ان کا ان کی چودراہٹ قائم رہے تاکہ آپ ان کے محتاج رہیں آپ پڑھیے قرآن کریم کو جہاں نہ سمجھ میں آئے آپ الحمدللہ للہ علماء موجود ہوں ان کی طرف آپ رجوع کر لیجئے بہت ساری باتیں ایسی ہیں امام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صاحبی ہیں وہ جو ہے حبر امت ہے ترجمان قرآن ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کی جو تفسیر ہے وہ چار صورتوں چار صورتیں ہیں اس کی یہ چار قسمیں ہیں قسم تو ہے جو عرب لوگ ان کو جانتے ہیں تو کیونکہ ان کی زبان عربی تھی اور عربی زبان جاننے کے سے وہ لوگ اس کو سمجھتے تھے اور دوسری تفصیل ایسی ہے کہ لا راحت البجہ رہیے کہ کوئی بھی آدمی جہالت کی بنیاد پر اس کا عذر نہیں قبول کیا جائے گا اب جیسے مان لیجیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز پڑھیے زکاط دیجیے حج کیجیے سچ بولیے شرک نہ کیجیے یہ تو ہر آدمی سمجھ جائے گا نا اس کے اندر کوئی انسان معذور ہوگا کوئی معذور نہیں ہے کہہ سکتے میں تو ظاہر انسان ہوں میں نہیں سمجھ سکتا قرآن کریم کو ایسا نہیں ہے تو قرآن کریم کے ایک بہت بڑا حصہ اسی پر مشتمل ہے اللہ رب نے قرآن کریم کے اندر سابقہ قوموں کی داستان بیان کی ہے اس میں مسائل نے بیان کیے طلاق کے مسائل نماز کے مسائل یا اس طریقے سے نکاح کے مسائل جنت کا ذکر ہے جہنم کا ذکر ہے یہ جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ایک کوئی آدمی معذور نہیں, کی نہیں کہ نہیں کہہ سکتا میں تو جاہ ہوں میں تو نہیں سمجھ پاؤں گا اس کو نہیں اور قرآن کریم کا اکثر حصہ ایسے ہی, ہی ہے قرآن کریم میں اکثر چیزیں ایسی ہیں جو کہ قرآن کریم اللہ رب نے ہر بندے کے لیے حاضر کیا قرآن کریم صرف فلسفیوں کے لیے بڑے بڑے عقل اور بڑے بڑے جو ہے ڈگری والوں کے لیے تھوڑے نے قرآن کریم کو نازر کیا قرآن کریم ایک دیہاتی کے لیے بھی ہے اور ایک پڑھے لکھے انسان کے لیے بھی ہے بادشاہ کے لیے بھی غریب کے لیے بھی قرآن کریم ہے ایسا نہیں قرآن کریم کو بڑی ڈگری والوں کے لیے بہت جن کے پاس بہت عقل کا بہت بڑا اونچا معیار ہے بہت عقل مند ہے دنیا ان کی عقل کو مانتی ہے ان کی فراست کو ان کی حکمت کو دنیا تسلیم کرتی ہے کے لیے اللہ نے قرآن کریم نازل نازری نہیں قرآن دیہاتی کے لیے کسان کے لیے بھی نازل ہوا ہے ان پڑھ کے لیے بھی اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو قرآن کریم کے اکثر باتیں ایسی ہیں کہ ایک عام آدمی بڑی آسانی کے ساتھ کو سمجھ جائے گا اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دوسری قسم ہو گئی اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو علماء جانتے ہیں ہاں اگر ایک انسان جو کیا نام ہے بڑا اس کے پاس نہیں ہے اگر وہ تفسیر میں جائے گا تو اس کو بھی معلوم ہو جائے گا لیکن چونکہ اس کے پاس نہ گہرا علم نہیں ہے اس لیے پڑھتے ہی اس کو نہیں سمجھ آئے گا اس کو علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا تفسیر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا لیکن جو علماء ہیں اس کی تفسیر کو جانتے ہیں تو یہ تیسری قسم ہو گئی اور چوتھی قسم یہ ہے کہ جس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے جیسے پرانے کریم کے شروع مقطعات ہیں الف فلاح میم کاف ہا یا آئین سواد یہ سارے حروف مقطعات کہتے کہا جاتا ہے الگ الگ جن کو پڑھا جاتا ہے ان کو آپ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے الف فلاح میم کو آپ الگ نہیں پڑھ سکتے الف فلاں میم پڑھنا آپ کو شروع میں آتے ہیں سارے درمیان میں حروف مقطعات نہیں آتے ہیں نہ درمیان میں آئیں گے نہ آخر میں آئیں گے شروع میں آتے یہ ٹھیک ہے اس جیسے علی فلام کیا ہے سور بکراک پہلی آئٹ علی فلام میم آپ اس کو الب نہیں پڑھ سکتے علی فلامیم پڑھنا آپ کو یہ ہر عرف کو الگ الگ پڑھنا کاف ہا یا نا سور مریم کی شروعات تو ان حروف کو حروف مقطع کہ ان کا معنی اور مراد کیا ہے اللہ بہتر جانتا کوئی اس کا معنی مطلب نہیں جانتا ہے لیکن وہ قرآن کی آیت ہے آپ کو ثواب ملے گا عزل ملے گا لیکن اس کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم یاسین کچھ لوگ کا یاسین ہماربی کا نام تھا ہماربی کا نام یاسین نہیں تھا کسی بھی حدیث میں نبی کا نام یاسین نے بیان کیا ہمارے لوگ محمد یاسین نام رکھتے ہیں اسی وجہ سے کہ لوگوں نے یاسین کا مطلب کیا سمجھا کہ یاسین اللہ کے سرخ کا نام تھا تو لوگ یاسین نام رکھتے ہیں. یاسین ہمارے نبی کا نام نہیں تھا یاسین کا مطلب کیا اللہ ابام زیادہ بہتر جاننے والا یہ قرآن کی آیت ہے اس کا معنی اور مفہوم ہے لیکن اللہ اب جانتاب آپ کے ایمان کو جانچنے کے لیے کیا آپ اس کا مطلب نہیں سمجھتے لیکن پھر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے دوسرا آپ اس کے, عجر، کے اندر اجر اور ثواب ہے تیسرا اعجاز ہے یہ موجودہ ہے یہ عربی زبان میں ایسے الفاظ نہیں استعمال ہوتے تھے عرب کے لوگ نہیں استعمال کرتے تھے اللہ حکم نے استعمال کر کے ان کو چیلنج کیا یہ سب عربی حروف ہے لیکن حروف مقداط اللہ نے بنا دیا عربی زبانوں میں پہلے ایسا استعمال نہیں ہوتا تھا قریش کے لوگ عرب کے لوگ استعمال نہیں کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کو چیلنج کر دیا اس کے ذریعے سے کہ دیکھو وہی تمہارے حروف ہیں لیکن ہم نے ان کو حروف مقداہ بنایا ان کا معنی مطلب کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو اس طریقے سے چار قسمیں ہیں قرآن کریم کی یا قرآن کریم کی تفسیر کی ایک تو عرب لوگ اس کو جانتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کیا نام ہے کوئی آدمی معذور نہیں ہوگا وہ نہ کہ ہم تو ان پڑھ ہیں چاہیے دیا ہمیں نہیں سمجھ آتا نہیں اور قرآن کریم کا اکثر حصہ یہی ہے اور تیسرا وہ جس کو سر علما جانتے ہیں اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تو قرآن کریم کو اللہ رب اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے ولقد سن القرآن ذکر فعال متقر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کریم کو آسان کر دیا سب کے لیے لکھا کو کے لیے فلاں کے لیے عرب کے لیے نہیں سب کے لیے اللہ رب اللہ نے آسان کر دیا تو میرے بھائیوں میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھیں و مطالب پر غور کر کے ہم پڑھیں ختم کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن مطلب سمجھ کر کے پڑھنا یہ آپ کے لیے ضروری ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے قرآن کریم کو سو بار پڑھنے میں ہدایت نہیں ملے گی جب تک کہ آپ ماہری اور مطلب کو سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے تب تک آپ کو ہدایت نہیں ملے گی اس لیے معنی کو سمجھ کر کے ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے یہ جو تفصیلیں تفسیر حاصل بیان یا اس طریقے سے تفسیر ابن کثیر یا یہاں کی مجمع ملک فہر سے جو تفصیل سمتی ہے وہ تفصیل پڑھیے اور وہی تفصیلیں پڑھیے جو سلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر چلنے والے علماء نے لکھی ہیں ورنہ قرآن کریم کی تفسیر قبر پرستوں نے بھی کی ہے صوفیوں نے بھی کی ہے ربات نے بھی کی ہے سب نے اس کی تفصیل کی اپنے ماں انہوں نے قرآن کریم کو اپنے عقیدے اور اپنے منحج کے مطابق اس کی تفصیلیں کی ہیں اس ان کی کتابوں کے اندر آپ کو بدعت خرافات شرک ساری چیزیں نظر آئیں گی شرک کی آئےتے ہیں شرک سے منع کرتی آئے ہیں اس کا دوسرا معنی بیان کریں گے یہ مانا یہ نہیں ہے یہ تو کفار کے لیے مشرقین کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے یہ اس طریقے سے اس کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے اس لیے انہی تفسیروں کو پڑھیں جو سلم سالین کے عقید و مناج کے مطابق ہے ان تفسیروں کو پڑھی آپ اسی سے انسان کو ہدایت ملے گی تو قرآن کریم میرے بھائیوں غور و فکر سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور اللہ عبام نے بار بار ہمیں بیان کیا ہے قرآن کریم کے تعلق سے افلا یہ تدبر اموبن اخفالها یہ لوگ قرآن کریم کے بارے میں تدبر اور تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے کیا ان کے دلوں پر محر لگ گئی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن کے بارے میں غور و فکر سے کام نہ لے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے دل پر لگ گئی ہے اس کے دل جو پر محر لگ گئی ہے محر اس کے دل کے اوپر نہیں سمجھنا چاہتا ہے قرآن کریم کو معنی کو نہیں سمجھنا چاہتا ہے اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے غور و فکر کے ساتھ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں اسی بات کا حکم دیا کہ ہم قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ پڑھیں تو یہ پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ طالب علہدا اس کا مقصد ہدایت ہو ہدایت کے لیے پڑھنا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے دے یہ انسان کی نیت ہو ہماری نیت یہ ہوتی ہی نہیں ہے ہم میں نائنٹی نائن فیصد لوگ پرانے کریم کو اس مقصد کے لیے پڑھتے ہی نہیں ہیں اس نیت کے لیے پڑھتے ہی نہیں صرف تبرک اور شفا کے لیے بس ہدایت ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری رہنمائی کر دے سراہتے مستقی کو دکھا دے نائنٹی نائن فیصد لوگوں کا حال ہی ہے اس لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور ہدایت کے مقصد سے ہم کو قرآن کریم کو پڑھنا ہے قرآن کریم میں اللہ نے برکت رکھی ہے قرآن کریم میں اللہ نے شفا رکھا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ نے شفا رکھا قرآن کریم کے اندر قرآن کریم اللہ فرمادہ پلزن امن عہدہ وہ شفا آپ کہہ دیجیے قرآن جو ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے شفا ہے شفا دو طریقے کا ہے ایک تو ہمارے دل کی بیماریوں کا شفا ہے اس کے اندر دل کی بیماریوں کا علاج ہے کفر ہے نفاق ہے کسی کو حقیق سمجھنا حسد کرنا نفرت کرنا کسی سے نف... یہ جو دل کی بیماریاں ہیں ان تمام دل کی بیماریوں کا شفا ہے اور جو ظاہری بیماریاں ان کا بھی اللہ رب نے شفا رکھا پرانے کریم کے اندر ظاہری بیماریاں کسی کو بخار ہے کسی کو بچھو نے نک مار دیا زہیلے جانور نے کسی کو کاٹ لیا اللہ نے اس کے اندر اس کا بھی شفا رکھا ہے کہ انسان اس کو پڑھ کر کے جہاں ڈک مارا ہے یا بخار انسان کو ہے جسم میں درد ہے انسان پڑھ کر کے اس کو اپنے اوپر دم کرتا ہے اللہ حرمان اس کے لیے شفا رکھتا ہے تو ظاہری بیماریوں کا حسی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور معنوی بیماریوں کا بھی علاج ہے لیکن ہمیں اس کو پڑھنا ہے پڑھیں گے تب شفا ملے گی آپ کو اس کو گلے میں باد لینے شفا نہیں ملے گی پڑھیں گے تب شفا ملے گا قرآن کریم سے اس کو آپ نے تعویذ بنا لیا لکھ کر کے گلے میں لٹکا لیا ایسا بہت ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی تفسیر لوگ کرتے ہیں اور قرآن کریم کی صورت کے شروع باقاعدہ تعویذ بنا, بنا کے پیش کرتے ہیں چوکٹے نمبرات ہوتے ہیں کہ یہ فلا بیماری کے لیے فلا چیز کے لیے اور اس کے نمبرات ہوتے اس کو لکھ کر کے لٹکا لو آپ کو شفا مل جائے گی یہ سب حرام بن بھائی ایسا کرنا قرآن کریم کو اللہ حرب العامین شری کیا اور اس میں شفا بھی نہیں آپ کے لیے قرآن کے پڑھنے میں شفا آپ قرآن پڑھیں گے دم کریں گے تب شفا آپ کو ملے گی یہ طریقہ اللہ حرب الام ربی کو بیان کیا اور میں اس کے ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں اور مثال یہ کہ اللہ حرب الامی نے دباؤں کے اندر شفا رکھا ہے ہے نا دواؤں کے اندر لیکن دواؤں سے شفا کا طریقہ بھی ایک ہے اس طریقے کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو شفا نہیں ملے گی انسان ٹیبرٹ کو کھاتا ہے ٹیبر کھائیں گے تب آپ کو شفا ملے گی اگر آپ ٹیبلٹ کو مت کھائیں اور اس کو شیشے میں بات رکھ کر کے گلے میں لٹکا لیں آپ کو شفا ملے گا نہیں ملے گا طریقہ آپ نے چھوڑ دیا سیرپ انسان پیتا ہے اس میں اللہ ربراہم نے شفا رکھا ہے پینے میں آپ سیرپ مت پیجئے اس کو اپنے جسم پر کود لیجئے کہ آپ کو فائدہ ملے گا نہیں ملے گا فائدہ آپ کو مرہم ہوتا ہے زخم پر ہم لگاتے ہیں جسم پر مالش کرتے ہیں ہے نا بہت سارا ٹیوب آتا ہے نا درد کے لیے آتا ہے انسان کیا کرتا ہے گھٹنے پر اس کو مالش کرتا ہے یا اس کو جو ہے ہاتھ پہ مالش کرتا ہے یا زخم ہو گیا ہے ڈاکٹر جو ہے مرہم دیتا ہے کہ وہاں لگا لو اب اس کو آپ وہاں لگانے کے بجائے اپنے ٹکنے اور اپنے گھٹنے پر مالش کرنے کے بجائے آپ اس کو پی جاؤ اس مرہم کو اور اس ٹیوب کو تو آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہو جائے گا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو کیوں بھائی شفا اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے شفا رکھا لیکن طریقہ بھی, بھی اس کا موجود ہے اسی طریقے سے آپ کو استعمال کرنا دوسرا طریقہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کو شفا نہیں ملے گی یہ پرانے کریم کا بھی معاملہ قرآن کریم اللہ نے شفا رکھا لیکن اس کا طریقہ بھی اپنے نبی کو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر کے دم کرتے تھے اپنے اوپر پھونکتے تھے مریض پر پھونکتے تھے اپنے اوپر پھونکتے تھے یہ شفا کا طریقہ ہے کہ آپ پڑھیے اس کو اپنے پر پھونک لیجیے دم کر لیجیے دم ہوتا پھونکنا یہ اس کا مانا ہوتا تو اس طریقے سے اللہ نے شفا رکھا تو ہم قرآن کریم کو شفا تو سمجھتے ہیں لیکن انسان بدعات کے راستے کو بنا تعویذ بنا کر کے استعمال کرتا ہے اور جو ہے تعویذ میں کیا ہوتا ہے نمبرات ہوتے ہیں تین سو چار پانچ سو دو چھ سو چھ سات سو چھیاسی پتا نہیں کیا کیا نمبرات لے کے رہتے ہیں قرآن کی آیتیں بھی نہیں رہتی ہیں نمبرات رہتے ہیں نوز باللہ جائز نہیں ہے قرآن کی آیتوں کا نمبر نکالنا یہ قرآن کریم کا مذاق ہے یہ, یہ قرآن کریم کی توہین ہے کہ آپ قرآن کریم کے نمبر نکاح نمبر میں شفا نہیں قرآن کریم کے الفاظ میں اور قرآن کریم کے حروف میں اللہ نے شفا رکھا ہے نمبرات میں شفا نہیں رکھا ہے تو یہ میرے بھائی قرآن کریم میں ہے شفا قرآن کریم میں ہے برکت ایک حرف پڑھیں گے دس نہیں کی آپ کو مل جائے گی کتنی بڑی برکت ہے میرے بھائیوں آپ کی بیماریوں کا علاج ملے گیا کتنی بڑی برکت ہے قرآن کریم کے اندر یہ قرآن کریم کی آمد کتنے آپ کے لیے سفارش کرے گا کتنی بڑی برکت ہے آپ پرانے کریم اگر پڑھتے ہیں سفارش کرے گا قرآن کریم تو یہ قرآن کریم بہت فائدہ مند چیز ہے ہمارے لیے لیکن قرآن کریم کو آپ کو پڑھنا سمجھ کر کے مطلب سمجھ کر کے پڑھنا تب انسان کو اس کو فائدہ ہوگا تو ہی مصنف نے یہاں پر بات بیان کی ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر تدبر اور تفکر کرے گا غور و فکر کرے گا اور اس کی نیت ہدایت ہے تب یہ رحو الحق تو اس کے لیے اللہ تعالی حق کے راستے کو واضح کر دیتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے یہ دو مقصد ہے دو مقصد ہوگا تب آپ کو ہدایت ملے گی ہدایت کی نیت ہونی چاہیے اور اس کے معنی اور مطلب کو ہم کو سمجھنا چاہیے اگر نہیں سمجھیں گے تو کوئی ہدایت نہیں ملے گی آپ کو کیونکہ آپ اس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہیں آپ, آپ اس کا معنی ہی نہیں سمجھتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر اسی لیے ہمارے یہاں قرآن تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی لوگ شرک کرتے ہیں پھر بھی لوگ بدعت خرابات کرتے ہیں پھر جاتی اخلاقی موجود ہیں. اس لیے کہ ہم پرانے کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر کے نہیں پڑھتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان بیان کی ہے آگے انشاءاللہ سنت کے بارے میں و حدیث کے بارے میں ہم مصنف بیان کرنا شروع کریں گے تو آنے والے درس انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے ایک بار پھر اعلان کر دیتے ہیں کچھ لوگ ہمارے بھائی باد میں آئے ہیں کہ آئندہ ہفتوں میں یہ درس ہفتے سنیچر کے بجائے اتوار کو ہوا کرے گا مغرب کی نماز کے بعد ان اور آنے والے جمعہ کو سے اگست کو عصر کی نماز کے بعد ماہانہ پروگرام ہے اس میں بھی آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے اللہ رب ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق دے اللہ ابامین ہمیں قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دامین جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ